نظم نظم جاتی ہے نظم جب کہی جاتی ہے تو اس کا حیران کیا رہتا ہے کیا کہ مطلب جسے کہتے ہیں متلا کا پر آلود ہے متلا کا آپ ہے پہلا شہر کیا کہتے ہیں متلا کیا کہتے ہیں اور جو سب سے آسان میں شیئر ہولڈ بورڈ میں استعمال اپنا ہے وہ کیا ہے ختم سب سے کہ وقت تھے جب آدم علیہ السلام مٹی اور پہننے کے لیے نظریں اندیا کرام والے جو تو شیش لائی لائی سب سے آدمہ اور سب سے آخر ہمارے اور آپ کے جناب محمد اللہ وطالعلاح وطالعلاح وطالعلاح سر سر سر سر اگر حضور, حضور نہ ہوتے تو آدم آدم بھی نہ کچھ بھی نہ ہو ایک ہیں کہ ظاہر میرے پھول حقیقت میرے دیکھیے حصول اللہ شاہ آدم السلام کی اولاد ہیں تو ظاہر نے میرے پھول حقیقت میرے لکھنؤ اس فل کی یاد میں یہ سدا فل کی ہے آدم علیہ السلام اکثر یہ کہا جاتے تھے کہ اے ظاہر میں میری اولاد میرے میرے لخن آتا ہے اگر آپ نہ ہو تو مسئلہ انوار اس کو مطلب انوار سب سے بنایا مخورے پرمات آپ کو پرماتمے انداز بیان آنا پیارا ہے a چاہو جسے دو مانی مانگنے والو ہم تو یوں چلا جائیں ہر کسی چوچا جا چاہیے کونگا بھی تو جس کے بھی ہو تو ہو جا ہاں میں ت تارانہ لنے لنے لنے کی کی تک کرتے